لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما رايته ما رايته اكثر صياما منه في شعبان رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعه سب سے پہلے میں خود کو اور پھر اپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور ساتھ ہی الامر ولی امر کی اطاعت و فرما کی وصیت بھی کرتا ہوں اسلامی بھائیوں عزیزوں نوجوانوں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے تمام آسمانی دینوں کی تکمیل اسلام پر ہوتی ہے اسلام کو اللہ تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور اس دین کی خوبی یہ ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا اس دین کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا اصلیت اس کی باقی رہے گی گرچہ بہت سارے لوگ بہت ساری طاقتیں بہت سارے پچھلے آسمانی اور غیر آسمانی دین اور اس کے ماننے والے بہت کوششیں کر چکے ہیں اور موجودہ وقت میں کر رہے ہیں اور مستقبل میں کرتے, رہے ہیں, کرتے رہیں گے کہ اس دین کو پچھلے دینوں کی طرح سے برباد کر دیا جائے تبدیل کر دیا جائے بدل دیا جائے چینج کر دیا جائے اس میں دوسرے مذہب اور دین کی چیزوں کو داخل کر دیا جائے یہ کوششیں ہوئی تھی ہو رہی ہیں اور ہوں گی لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین محفوظ رہے گا اس دین کو ملاوٹ سے اہل علم اور طائفہ منصورہ نجات پانے والی جماعت اس دین کو صاف انداز میں سدھرے ستھرے انداز میں پیور انداز میں خالص اور اصلی انداز میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو پیش کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے یہ اس دین کی خوبی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے نزلنا الذکر له ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جس طرح سے قرآن کے الفاظ موجود ہیں محفوظ ہیں جس طرح سے قرآن کے زبر اور زیر محفوظ ہے اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو قرآن کی آیات اور اللہ کے کلام کا معنی اور مطلب اور اس کی شرح اور تفسیر بھی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی قرآن کے الفاظ کا محفوظ ہونا اور معنی اور مطلب کا بدل جانا یہ قرآن کی اصلی اور صحیح حفاظت نہیں ہے اصلی اور صحیح حفاظت یہ ہے کہ قرآن کی جو اصلی شرح ہے اور وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور احادیث پاک اور سنت متحرہ یہ جو ہے یہ قرآن کی شرح ہے یہ بھی اپنی اصلی حالت میں اور صحیح انداز سے محفوظ ہے تک محفوظ رہے گی یہاں تک کہ عیسل سلاسلام کا نزول آسمان سے ہوگا تو وہ بھی اس شریعت متحرہ پر عمل کرنے والے ہوں گے وہ نفرانیت کی دعوت دینے والے نہیں ہوں گے وہ اس شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والے ہوں گے اور اس کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے اتنا محفوظ دین ہے لہذا جب بھی اس محفوظ دین میں کوئی چیز لوگ داخل کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ برابر سنتے چلے آ رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے کہ جو لوگ اگر اس دن کے اندر کوئی نئی چیز پیش کریں گے تو فوراً ان کے سامنے کتابوں سننا کا آئینہ رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے اس عمل کی تصویر اپنے اس عمل کا عقص آئینے شریعت میں دکھاؤ کتاب و سنت کے صاف اور شفاف آئینے میں دکھاؤ اگر صورت نظر آ جاتی ہے اور اور بالکل تیلی کر جاتی ہے صورت دونوں صورتیں سیم سیم ہو جاتی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ عمل آپ کا صحیح اور درست ہے اور اگر اور اگر آئن شریعت میں اس عمل کا نمونا اس کا تہرہ نظر نہیں آتا تو کیا کہا جائے گا کہ یہ عمل اصلی نہیں ہے نقلی ہے آج میرے بھائی واضی اور دوستو یہ شاہبان کا مہینہ چل رہا ہے شابان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہم دیکھیں اور جانتے ہوں گے سب لوگ کہ جو اصلی چیز اس اس دین کے اندر یا اس مہینے کے اندر جو اصلی سنت ہے جس سنت کا ثبوت حدیث کی بہت ساری کتابوں سے آپ کو مل جائے گا صحیح بخاری اٹھا لیجیے صحیح مسلم اٹھا لیجیے صحیح سی سرنبی داؤ سر ترمیزی اور مسرت احمد اور حدیث کی دوسری کتابیں اٹھا لیجیے اس میں دیکھ لیجیے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اتنے زیادہ روزہ اس مہینے میں میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ آئی تو رسول بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل پائے در پائے کانٹینیو کسی دو مہینے کے روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے سوائے شعبان اور رمضان کے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان میں رکھے رکھتے تھے روزے ویسے ہی شعبان میں رکھتے تھے یعنی کانٹینیو دو مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے یہ اور بات ہے اور ایک روایت اور پیش کر دوں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور یہ روایت جو میں نے اسی طرح سے عم حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے <تصفح> سلوحو رمضان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب روزہ شابان کے مہینے کا ہوتا تھا رمضان کے بعد رمضان کا روزہ تو فرض ہے نفلی روزوں میں نفلی روزوں میں شابان کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا شابان کا روزہ رکھ کر کے کانا یصلہ تم یصلہ برمضان پھر رمضان سے اس روزے کو ملا دیتے اللہ اکبر اور اسی طرح سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے یہاں تک ہم کہتے تھے کہ اب روزہ, نہیں چھوڑیں گے. وَكَا نَيُفْتِر اور روزہ چھوڑ دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے کسی مہینے کا مکمل روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سوائے رمضان کے گویا کہ کچھ چند دن شعبان کے مہینے کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا کرتے تھے لیکن اکثر کثرت سے آپ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے हा? جیسا کہ فرماتی عمار اور اکثر اور سیاح من شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان میں سب سے زیادہ یعنی اکثر روزے کی حالت میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور دیکھا صحیح بخار صحیح مخالف روایت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے چہتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے سوال کیا فرمایا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جب کہا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم مختصر طور پر کہ لیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم آوا کا تسوم شاہ رمیہ شہور ماں تسوم کی شاہبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھتا ہوں جتنا آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں روزہ رکھ رہے ہیں سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں اتنی قسمت سے آپ روزہ رکھتے ہیں شعبان میں کیا وجہ ہے کیا فضیلت ہے غور سے سنیے گا میرے اور ساتھیوں آج ہم سب اس فضیلت اور اس اہمیت سے غافل ہیں جیسا کہ ہماری غفلت اور بہت ساری چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرون الناس عنہ رمضان رجب و رمضان کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہیں اکثر لوگ جس سے غفلت برتتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے رجب کی اہمیت اور فضیلت اور تعظیم زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی اور رجب کی فضیلت اسلام میں یہ ہے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور رمضان کی فضیلت اب بہت زیادہ ہے اس کے روزے فرض ہیں دونوں مہینوں کے دو تعظیم والے مہینے ایک تو حرمت کے اعتبار سے دوسرے فرض روزوں کے اعتبار سے دو مہینوں کے بیچ میں یہ شعبان کا مہینہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر تو ہے غفلت میں ہیں اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں جبکہ وہ ہوا شاہین جبکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں سبحان اللہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں لہذا میں پسند کرتا ہوں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے اس مہینے میں تو میں روزے کی حالت میں رہوں اللہ اکبر میرے بھائی میرے ابیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ہم کو دیا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے یہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے نبی سے یہ سچی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے آج بہت سارے لوگ اس سنت کے بارے میں شاید نہ جانتے ہوں کہ اس مہینے میں کثرت کا روزہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے سنت ہے کس محبت کے ساتھ رکھنا چاہیے کس چاہت کے ساتھ رکھنا چاہیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ابھی آپ نے کیا کہتے ہیں حبیب کے الفاظ سنے فَأُحِبُ وَأَيُّ وَأَيُّ <وَأَنَصَائِم> میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں اللہ آج امت کا کیا مزاج بنا ہوا ہے امت کا مزاج کیا بنا ہوا ہے کہ سنت پر جب عمل کریں گے تو تکلیف ہوگی مشقت ہوگی لہذا کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ نکال لو اور یہ شارٹ کٹ راستہ امت کے لوگوں نے کس سے کس سے سیکھا ہے یہود و یہودارا سے سیکھا ہے اللہ تعالی نے یہودیوں اور نسرانیوں کے بارے میں فرمایا کہ بین ہے تباہی اور بربادی ہے ان علماء کے لیے ان یہودیا اور مثرانی علماء کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا کرتے تھے طورت اور انجیل کی باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھ اور انجیل کے نام پر اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے آج اس کے اندر بہت سارے ایسے علماء اور برے علماء ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جاہر عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں علماء کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں علماء کو قدر منزلت کی نکاح سے دیکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں. یہ, علم والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اپنی طرف سے اپنی منمان چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں گہ لیتے ہیں اور اس پر شریعت کا لیبل لگا دیتے ہیں شریعت ختم کی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں شریعت کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے روزہ رکھنے کا آ? اور روزہ رکھنے سے جو ہے بچ جائیں گے میرے بھائیو عزیز اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کثرت سے روزہ اور اس مہینے میں سالانہ پیشی اعمال کی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بتا, بتاتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ, با, یہ باتیں کچھ لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائیں اور کچھ جاگ جائیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اعمال کی پیشی اللہ کے یہاں یہ سالانہ اس مہینے میں ہوتی ہے اور ایک پیشی اعمال کی ایک پیشی اعمال کی ہر ہفتہ ہوتی ہے ہفتہ واری ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خمی امام صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تعالی کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں ہفتہ واری اعمال پیش کیے جاتے ہیں بندوں نے ہفتے میں جو ان کے اوپر فرائض تھے فرض چیزیں تھی اس کو ادا کیا کہ نہیں بندوں نے کیا کیا اعمال کیے اللہ تعالی کی طرف ہاں نیک اچھے کلمات اور اعمال بندوں کے چڑھائے جاتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں بھیجے جاتے ہیں سوچیں ہم کیا ہر ہفتہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے ہم جب ہمارا عمل پیش کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں کہ جمعرات کا روزہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے سنت ہے پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں اس دن فرمایا کہ بندوں کے عمل اس دن پیش کیے جاتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرا جب عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں خمیس کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیوں اس دن روزہ رکھتے ہیں فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن میں میں نبی بنایا گیا ہوں اس شکرانے میں میں خبر اس کا دوشمبے کار پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیدائش ہوئی ہے اس دن اور اسی دن جو ہے ہمارے اوپر نبوت کا نزول ہوا ہے میں اس شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں آج ہم یہ سب سنتیں چھوڑے ہوئے ہیں بھولے ہوئے ہیں شاد کٹ اسلام ہمیں چاہیے میرے بھائیو عزیز اور دوستوں حدیث میں ہے کہ خمیز کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے سوائے رشتوں کو توڑنے اور کاٹنے والوں کے ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو دو رشتوں کو توڑ دے ہیں تھوڑا سا پیسہ ہو گیا سعودیا آ اللہ تعالیٰ نے دے دیا بلڈنگ بینک بیلنس ہو گیا تو اپنے بے غریب رشتہ داروں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں ان کو فون بھی نہیں کرتے بات بھی نہیں کرتے ملاقات بھی نہیں کرتے ہیں رشتے توڑ دیتے ہیں اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ رہے ہیں بھائی بہنوں سے رشتہ توڑ رہے ہیں اپنے سگوں سے رشتہ توڑ رہے ہیں میرے بھائی آزد اور دوستوں ہمیں سب سوچنا چاہیے یہ اس ہفتہ واری عمل ہوا اور ایک عمل یومیہ ہوتا ہے اے لوگو اے جمع جمع صرف حاضری دینے والوں سنو ذرا غور سے ہو سکتا ہے تمہارا دل بیدار ہو جائے جاگ جاؤ تھوڑا سا کچھ اللہ کا در اور خوف محسوس کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکتوں باللیل وملائکتوں بالنہار یجتمعون فی صلاة الفجر و فی صلاة العسر کہ تمہارے پاس ہمارے فرشتے رات میں بھی آتے ہیں اور دن میں بھی آتے ہیں اور یہ اکٹھا ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور عدر کی نماز میں چونٹی چیز ہوتی ہے دو شفٹوں میں فرشتے مسجدوں میں آتے ہیں اور ہماری نمازوں کی حاضری لگاتے ہیں اللہ اکبر ہماری نمازوں کی یومیہ حاضری یومیہ حاضری ہوتی ہے اور اللہ کے پاس ہمارا روزانہ کا دفتر یومیہ دفتر پیش کیا جاتا ہے سے قبیل سے بہت ڈرتے ہیں کمپنی میں کام کر رہے ہیں کوئی ذمہ داری ہے ہاں تو ہفتہ واری جو ہے رجسٹر مینٹین رکھتے ہیں روزانہ کا شام کا معاملہ مینٹین رکھتے ہیں اللہ کے سامنے جب ہمارے امان کی پیشی ہوتی ہے تو وہ کیوں مینٹین نہیں ہوتا ہے ہمارا ہاں فرائض کی ادائیگی کہاں ہے میرے عزیز اور ساتھیو فرشتے حاضر ہوتے ہیں رجسٹر ان کے پاس ہوتا ہے ہاں اور ہماری نمازوں کو رجسٹر کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں خانہ ہاں صحیح صحیح صحیح اور جو لوگ جمعہ جمعہ آتے ہیں جمعہ کے دن ایک دن ظہر کی نماز کی جگہ ٹک لگا دیتے ہیں فرشتے باقی پورا دفتر خالی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ پھر فی اعلم پھر وہ آخر میں آتے ہیں پھر رات گزارتے ہیں پھر وہ آخرے میں جب جاتے ہیں تو رب العالمین ان سے پوچھتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں اللہ پوچھتا ہے کس بندوں کے بارے میں ہاں خیالی بندوں کے بارے میں نہیں ہمارے بارے میں میرے بارے میں پوچھتا ہے ان کے بارے میں پوشتا, ان کے بارے میں پوچھتا ہے یعنی روزانہ کی حاضری پورے پوری دنیا کے اندر موجود اپنے بندوں کی حاضری اللہ تبارک مطالعہ روزانہ دیکھتا ہے روزانہ کے آماد اس کے پاس پیش کیے جاتے ہیں رب العالمین پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے کئی فتر عبادی میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا فیاون رب العالمین رب العالمین بندوں کے بارے میں ان فرشتوں سے بھی زیادہ جاننے والا ہے اس کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا فرشتے جواب دیتے ہیں اے میرے رب اے ہمارے رب ہم جب ان کو چھوڑ کر کے آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ اکبر <يُسَلُون> اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے جمعہ جمعہ جمع کی حاضری دینے والے بندوں برات بنانے والے بندوں احتجاج اور خرافات کے پیچھے دوڑنے والے بندوں تمام طرح کے جلسے جلوس کرنے والے بندوں اور تمام طرح کی بنیادی مشہوریات مصروف بندوں سنو کی حالت میں تھے کیا جواب دیں گے نعمتوں سے روزانہ اٹھا رہے ہیں میرے بھائی میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دے ہوئے خالص خالص اصلی پیور اسلام پر عمل کریں اور ہر عمل کو دیکھ لے کہ آئین شریعت میں اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے صحابہ صاحب نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے اگر مل جائے تو عمل کر لو اگر نہیں ملتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑا مولوی بڑے سے بڑا امام بڑے سے بڑا مفتی بڑے سے بڑا محدث بڑے سے بڑا پیر بڑے سے بڑا بزرگ کے حریت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی تیسرے کی بات مانی نہیں جی ایمان پیدا کرو میرے بھائی عزیز وبارکوں پر عمل کرنے کے توفیق قطع فرما اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ ال كريم ملكم بر و استغفر الله لي ولكم و الرسول المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم